جن صاحب نے سوال کیا ہے یہ سوال آدھا شاید انہوں نے ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں پڑی ڈاکٹروں کی مراد اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے نزدیک بعض بیماریاں فیملی جیسے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو باپ کو بھی ہوا بیٹے کو بھی ہوا خدا نہ خاصتا دادا کو کینسر ہوا تو بیٹے کو بھی ہوا پوتے کو بھی ہوا ایسی صورت میں ڈاکٹروں نے ممادیت کی شادی کی تاکہ وہ مرض جو ہے اس میں وہ آدمی مبتلا نہ ہو جائے اور یہ معاملہ باہر بھی اور یہاں بھی زیر بحث ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں کہ بھئی کوئی ایسی مضر بیماری مبتلا تو نہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو وہ بیماری شوہر میں منتقل ہو جائے یا وہ بیماری جو ہے وہ اولاد میں منتقل ہو جائے یہ ایسی صورت میں مسئلہ ہے تو آپ نے جو مطالعہ کیا غالباً کسی رسالے یا اخبار میں تو آدھا مطالعہ کیا پوری بات یہ ہے یہ صرف اس خوف سے ہے کہ تاکہ وہ امراض جو ہیں وہ اپنے بچوں میں منتقل نہ ہوں اس وجہ سے یہ ہے جی